نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا مهترم سامئين نوجوان ساتيو ديني بهايو آج ہم نے آج حضرات کے سامنے خطبے کے لیے خطبے کے عنوان کے مناسبت سے سورت النسا کی آیت تلاوت کی ہے ود تق اللہ لدی تشا النبی ول ارحان ان اللہ کا نعر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے بڑی تاکید کی نمبر ایک وط تق الذي لدی تشا اس رب کی نافرمانی سے بچو اور اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی نافرمانی حکم عدولی سے بات رہو جس سے تم مانگتے ہو اور تمہاری تمام ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے سب سے پہلی چیز ہے تکو اللہ کا حکم دیا گیا تکو اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور نافرمانی دو طرح سے ہوتی ہے ایک, ایک اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے آپ ان کو ادا نہ کریں یہ بھی نافرمانی ہے اور دوسری نافرمانی یہ ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آپ ان کو کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو پہلی چیزیں تکو اللہ ہے کی اللہ تعالی ہم سب کو تکوا نصیب فرمائے نمبر دو تکو و الرحان اور اپنی آپ کو سر رحمی کو بگاڑنے اور قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالی سے ڈھرو اور نمبر دو رشتے ناطے میں بگاڑ رشتے داروں سے لڑائی جھگڑا مت کرو وزرام نوح کا ناڑ گم رکھی گا اللہ رب العالمین اس سل رحمی کی تاکیب کی اور رحمی سے اللہ تعالی نے منع کرا دیا ہے قطع رحمی سمانیت قرآن پاک کے مختلف آیات میں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سل رحمی کی بڑی تعطیب کی ہے اور سل رحمی کا معنی بتاتے ہوئے نبی علیہ صلاح نے شاخ نمایا سر المقاتی ولا سرزی ابا قطا و صلاح او کما تالا علیہ سلاد خان اللہ کے رسول نے شاخ نمایا ارے رو کو یاد رکھو جو رشتے دار تم سے مل رہتے ہیں جو رشتے دار تم سے جڑے رہتے ہیں ان رشتے داروں کے ساتھ بڑائی کرنا جو رشتے دار تمہارے ساتھ بڑائی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ بڑائی کرو یہ حقلکت میں سلئے رہنی نہیں ہے یہ تو ہر ایک کرتا ہے جو آپ کے ساتھ بڑائی کرتا ہے رشتے دار نہ بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ بڑائی کرتے ہیں ورا چنل <الْوَاصِل> لیکن اللہ تعالی نے جس سلے رحمی کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے اذا قطاہا و جو رشتہ دار تم سے کتح تعلقی کریں ان سے تم سلے رحمی کرو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی من کہ آتا جو رشتہ دار تم سے کتے تعلقی کرتے ہیں اور تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اصل سلے رحمی یہ کہ تم ان کے ساتھ بھی سلے رحمی کرو برابر شرابر کا معاملہ نہیں ہے سلے رحمی کتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے امام سلمی امام ابن ماجہ امام بحی امام احمد بن حم الرحم اللہ نے مشہور یا صحابی حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ سناۃ مدینے طیبہ میں داخل ہوئے انجا ناس علیہ، پورے مدینے کا مسلمان مرد عورت یا غیر مسلمین چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پے آپ کے دیدار کے لیے اور ہر ایک کے زبان پر پرے تھا قدیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدیمن صلی اللہ علیہ وسلم کدیمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ بڑا مبارک دن ہے نبی عرحیٰ صاحب ہاں ہمارے شہر میں آ میں مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا لیکن نبی علیہ سراط اسلام اتنا شور تھا کہ میں بھی دور پڑا اور ساری دنیا چاہ مدینے کی ٹوٹ پڑی تھی میں پہنچا تو نبی علہی سرار کا کوٹنی پر سوار تھے اور چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے آپ کا دیدار جم رہے تھے اور میں نے سوچا کہ آج دیکھو ہم یہودی ہیں ہمارے تورات کے اندر جس نبی کی پیشین گولیاں بیان کی گئی ہیں اور جو علامتیں مذکور ہیں ان کے چہرے کو دیکھو کہ آخر واقعی یہ وہی نبی ہیں کہ کوئی اور نبی ہیں کہتے ہیں استبن تو تبہا میں نے سب سے زیادہ آپ کے چہرے پر توجہ کیا تو کہتے ہیں چہرے دیکھا تو چہرے کے دیکھنے سے اندازہ آئے لگا لئی سب و ذہن کردہ سوات اور انجیل میں آسمانی کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ دہی نبی ہو سکتا ہے یہ کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا کائنات سے سچے کا چہرہ ہمیں لگ رہا ہے کہتے آگے بڑھے تو دیکھا ندی نے پر سوار سارے لوگ نیچے ہیں اول ما میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کو فرماتے ہی مدینے میں سنا یہی سب سے پہلا خطبہ تھا مدینے طیبہ جب کا آپ فرما رہے تھے الناس یا ایو الناس اب سنا وا تحم الام وسیل وصل الرحان وسلو بلنا سنیام تد خل سب سے پہلا خطبہ مدینہ کا جو تھا وہ یہ تھا یا اینا اے لوگ یا اینا اب افس السلام تحم التح وسل ارحان وسلو والناس سنیام اے دنیا کے لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے خوب کیا کرو سلام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے کسی کے دل کو اپنی طرح مائل کرنے اور کسی کے دل میں الفت محبت پیدا کرنی ہو تو سب سے بہترین عمل اسلام نے کرا دیا مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لینا آپ سلام کر کے دیکھیں اللہ کی قسم اگر آپ دشمن سے بھی مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لے تو صرف سلام کی برکت سے آدھی نفرت دشمن کے دل سے ختم ہو جاتی ہے یا ایس اے لوگ شراب نمبر دو اصل محتاؤ آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو غریب کو مسکین کو محمد کو مسافر کو دو صحباب کو کھانا کھلایا کرو نمبر تین وشل الر ارحان رشتے کو جوڑا کرو خبردار رشتے ناتے میں بگان نہ آنے دینا رشتے ناتے میں فساد نہیں پھیلنا چاہیے وہ سیل سب سے پہلا پیغام سلام کا تھا ہے سلام پھیلانے کا دوسرا تھا کھانا کھلانے کا اور تیسرا آپ پر نے بیان فرمایا و سیل اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے رشتے ناتے کو جوڑنے کا اس لیے رشتے ناتے کو جوڑ کے رکھنا اگر کسی رشتے دار سے کچھ کوتاحی اور لدش ہو جائے تو برائی سے جبرا برا جواب برائی سے نہیں دینا بلکہ اس کے برائی کا جواب قطع رحمی کا جواب تم جو ہے محبت محبت اور سر رحمی سے دینا چوتھا بڑا اہم پیغام تھا وہ بھی آج میں جب دنیا کے سارے لوگ ایس کر کے سوئے پڑے رہتے ہیں تو اٹھ کر کے تحاد کی نماز کی پابندی کرنا یہ چار پیغام تھا مدینہ طیبہ کا سب سے پہلا خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی پچھ کر کے مدینہ اور قیامت مت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا یا پھر سلام متحم وایا جن جس شخص نے ان چاروں باتوں پر عمل کر لیا اپنے زندگی میں یہ چاروں آماد اپنے اندر پیدا کر لیا تو اسے بشارت دی جاتی ہے تب خول الجن کبھی بڑی عزت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی تو شیگی فرمائی میرے سلے رہبی ایک عام چیز ہے بڑی خیر و برکت کی چیز ہے نبی علیہ اللہ نے متعدد بڑے فوائد بیان کیے ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے حرط عبد بن میں رحم اللہ نے اپنے حدیث اپنی مصنف کے اندر نقل کیا کہ نبی علیہ السلاس نام نے حدیث خشتی بیان کی پرمایا ان کو اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں. اللہ سارا تمہیں حکم دے رہے ہیں شیر ال ارحان شیر الرحان بہو ابکال حیاتی دنیا ایک لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں پیغام دے رہے ہیں رشتے ناطے کو نکھاؤ رشتے ناطے کو جو رکھو رشتے ناطے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ کرنا سلے رحمی کرتے رہو اس سے دنیا میں تمہیں زیادہ دن تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا تمہارے آمدنی میں برکش تمہارے کاروبار میں برکش تمہارے عمر میں برکش تمہاری اولاد میں برکش اللہ تعالیٰ سلے رحمی کے برکش سے ہر سل رحمی کی وجہ سے برکت دیا کرتا ہے رہی طرح میں شاپ نمایا من آپ کا سور ہوئی ہی اثرے ہی تم میں سے جو انسان چاہتا ہے تو اس کی تنخواہ اس کی آمدنی اس کے دن میں, اس کے تجارت اور کاروبار بھی اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس کی زندگی کو خوب اللہ تعالیٰ بڑھا دے تو آپ نے فرمایا یا رہے رحمہو اسے چاہیے کہ رشتے لائے. داری نبھانے کی کوشش کرے اور سلے رحمی کرے میں فس آنے سے اپنے آپ کو بچائے نبی علیہ سرا تو سرام اللہ ربرادین نے اس حدیث قدسی میں دوسری چیز بجان کی فرمایا سیل ارآم رشتے ناٹے کو نبھاؤ سلے رحمی کرو بہو ابکال فی الحرات دنیا تمہاری دنیا بنیادی زندگی کامیاب اور بڑی خوشگوار گزرے گی نمبر دو وہ خیر اللہ فل قیامت کے دن جب تم رب کے سامنے آو گے تو تمہیں بہت ہی فائدہ پہنچائے گی اور یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہوگی جی سلے رہنی ہاں بہترین اعمال میں سے ہے سلے رحمی کا مطلب ہے آپ کے جو رشتے ہیں اور دو قسم کے رشتے ہو ہیں ایک سرحالی رشتہ ہوتا ہے اور ایک منہالی رشتہ ہوتا ہے سسرال کہو یا خاندان کہو دونوں قسم کے رشتے داری کا نگانہ اللہ رب العالمی نے ہم پر فرق قرار دے دیا ہے اسی طرح سے ہمارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بھائیوں اور بہنوں کا سارے رشتے داروں میں بھی ماں باپ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تعالی نے بہن تھا اور بھائیوں کا رکھا ہے پھر اس کے بعد دوسرے رشتے دارے کا ہوا کرتا ہے اسی لیے نبی علیہ نے ارشاد لیمایا کہ ہمیشہ ہر مصیبت میں اگر تمہارا بھائی یا تمہاری بہن کسی پریشانی میں گرے ہوں کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے بہن کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں صحیح وہ سن رہے گرواج آواز نبی الحیط اسلام کے پاس ایک خاتون اور کہنے یا یار اللہ ان امن امن مات وادیان و شہر متعدد یار رسول اللہ میری بہن بے چاری کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے اوپر دو مہینے کے لگاتار روزے تھے۔ نظر مانی تھی لیکن وہ روزے کو پورا نہ کر سکی نظر پوری کرنے کے پہلے پہلے میری بہن کا انتقال ہو گیا اب آپ بتائیں کیا کیا جائے بڑا سوچو بہن کا اتنا خیال بھائی کا اتنا خیال کہ اگر مر بھی گیا ہے اور اس کے اوپر رو دے ہی تو ایک بہن آ کر کے بہن کے روبے کے بارے پوچھتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ میری بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کے اوپر دو سیام آب شہر ہی دو مہینے کا لگاتار گوبا رکھتا تھا اس نے مدربانی تھی پوری نہ کر سکی اور انتقال کر گئی اللہ کے رسول نے ساتھ سمایا اللہ عزن. یہ ہے بہن بھائیوں کا مکان اور ان کے دکھ میں ان کی پریشانی میں ان کی تکلیف میں ان پر آئے ہوئے حوادث اور نمازی میں خیال رکھنے اور مدد کرنے کی تاکہ آپ نے بڑی پیاری مثال دی آپ بڑا بتاؤ اگر تمہاری بہن بتا ادا تانا اس سے اف ان سے تک بھی اگر تمہاری بہن کسی سے قرضہ لے کر کے مر گئی ہوتی کسی انسان سے اپنی ضرورت کے لیے کردہ لی ہوتی اور نگر ادا کرنے کے پہلے وہ مر جاتی افلتا تک بھی تو کیا تم اس کے قرضے کو ادا کرتی مال دولت مالدولت ادا کرتی اس نے کہا بنا رسول اللہ کیوں نہیں ہم اپنی بہن کا کردہ ادا کرتے ہیں اور کردہ دینے والے چھوڑتے بھی نہیں ہمیں ہمیں تو ادا کرنا ہی پڑتا یا اگر ایک مسلمان ایک انسان کا قرضہ تمہاری گہن پر ہوتا تو اس کو ادا کرنا ضروری تھا اللہ کا قرضہ زیادہ حق لگتا ہے تو اس کے قرضے کو پہلے کی طرف سے ادا کرو یعنی نتیجہ چان کے نا دو مہینے کا روزہ رکھ کر کے تم اللہ کا قرضہ ادا کرو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بھائی اور بہنوں کو کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسی طرح سے ہمیں بھائیوں اگر مصیبت میں نہیں عام دنوں میں بہن کو توتے ٹہائے لین دین اور ان کی دلجوئی کرنا بہت ہی ضروری ہے نبی عریض کا ہی اہم کی روایت بڑی مشہور ہے نبی علیس پر آپ کام نے ساتھ فرمانا بڑے پیارے پیارے الفاظ اے لو دو اللہ ید الموتی ید الاں ید الموتی ید نے فرمایا رہا ہم آپ کے ساتھ میں لوگوں یاد رکھو ادھر رب آدمی نے دینے والے ہاتھ کو افضل قرار دیا لینے والے ہاتھ یز دینے والے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے لینے والے ہاتھ سے افضل قرار دیا ہے پھر آپ نے آگے ساتھ نوایا ہمیشہ اپنی آمدنی اپنے مال کو خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے ماں پر پھر اس کے بعد اپنی باپ پر پھر تیسرے نمبر پر تخت پاکا وہ ہاتھ تیسرے نمبر پر بہن مستحق ہے اور چوتھے نمبر پر وہ ہاتھ بھائی مستحق ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں لیں دین اور اپنے مال کو سرف کرنے میں ماں باپ کے بعد سب سے اونچا مقام ماں باپ کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے پہلے اللہ نے بہت کو رکھا ہے فرمایا کا و وا و ادنا کا کا ادنا او کما کا رہس راسن سب سے پہلے اپنے ماں کو پھر اس کے بعد ماں کو اور باپ کو پھر تیسرے نمبر پر اپنی بہن کو دو اور چوتھے نمبر پر واہ اپنی بھائی کا لکھو ان چاروں کے بعد ادنا کا پدنا جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا ہی زیادہ تمہارے جس کا لین دین کا وہ مستحق ہوا کرتا ہے تم یہ غور کرو پتا چل گیا کہ ماں باپ کے بعد اماں کا واہ باپ کا کا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کے مال کا آپ کے طور پہ کا آپ کے لین کا سب سے بڑا مستحق آپ کی بہن پھر اس کے بعد ہوا کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے رشتے داروں کا نمبر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم کی توفیق رسی فرمائے ایک دوسرے کے ساتھ سلے رہنے کی توفیق سے اکورا واہ واہ سفر اللہ کو ملی الحمد للہ وطفہ وسلام استفا اما بھائی بہن کا یا بھائی گھر میں ہوں والد ریٹائر ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں معذور ہو چکے ہیں تو بہن کا اور بھائیوں کو بہت بڑا حق ہے لیکن افسوس بد افسوس آج اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے شہید بخاری اور مسلم کی روایت اگر آپ کے تربیت میں آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں ہیں یا چھوٹے بھائی ہوں ان کی تعلیم کا ان کی تربیت کا بڑا تاکید حکم ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حضرت دن عبد اللہ رضی اللہ تارہ نما روایت کرتے ہیں ان کے بعد عبداللہ کو جنگ جوہر میں شہید کر دیا گیا تھا یہ پلٹ کر کے آئے تو ان کے گھر میں نو بہنیں ایک دو نہیں نو بہنیں ان کے پاس تھی اور اکیلے بھائی تھے باپ سب کی نگرانی کرتا تھا لیکن باپ شہید ہو گیا تو یہ نو مہینے جو تھی ان کی تعلیم کا ان کی تربیت کا ان کے کھلانے پھلانے کی ذمہ داری حضرت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا حدیث کے اندر آتا ہے بڑا طویل واقعہ ہے ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کسی جنگ سے نبی علیہ سراب شام واپس آ رہے تھے اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو لیکن افسوس سدس آج میدمات بے نہیں بیگمات ادھیک میدمات جو آتی ہے یہ پہلے دن کہتی نہیں نہیں بس سوہر کی خدمت ہمارے ذمہ میں ہے شوہر کے بھائی بہن کی کوئی ذمہ داری ہماری نہیں है? نوکر رکھو تم کرو کتنی حدیث سے بدبختی ہمارے گھروں کے اندر شادی ہونے کے بعد بلکہ پہلے سے بدبخت شرط لگاتے ہیں آج ہاں تمہارے بھائی بہن کی دار ہماری بیٹی نہیں ہوگی اسی لیے ساری مصیبتیں آئی گھروں کے اندر نبی علیہ اللہ خام کا فرمان سنو جنگ چل اللہ کر سر واپس آ رہے ہیں سارے تعبیر والے چل رہے ہیں لیکن جابر بن عبداللہ اپنی کوٹنی کو بھگا کر کے سب سے آگے آگے نکل گئے یہاں تک کہ اللہ کر سو سے بھی آگے نکل گئے بہت آگے چلے گئے وہ رکتے ہی نہیں چلے نہیں جا رہے جاویر بن عبد اللہ رسول نے فرمایا کیا بات ہے سب کے ساتھ چلنے کے بجائے سب کو پیچھے کے ہم کو بھی پیچھے کر کے آگے پھکے جا رہے ہو یا رسول اللہ میں نے نئی شادی کی ہے اس اسے بتا جا رہا ہوں میں نے شادی کر لی ہے دلہن اکیلے گھر میں ہوگی انتظار میں جا رہا ہوں اللہ رسول نے فرمایا نہیں پیچھے آؤ دلہن کچھ ہو نہیں آؤ نے فرمایا کس سے شادی کر لیا میں نے ایک دیوہ عورت سے شادی کرتا یاد رکھو ہم نے ایک دیوہ عورت سے شادی کر لیا اللہ تو نے فرمایا اللہ کے منڈے ہلوچ کہا تو اللہ سمجھتے یہ تو نے کیا, کیا؟ تو نہیں کسی کنواری سے شادی کیا اور تج سے کھیلتی دلگی کرتی تو مجھ سے دلگی کرتے وہ پرانی بیوہوں سے شادی کیوں تم نے کر لیا انہیں یہ سوا سمر جنایا لیکن عبداللہ اللہ جاد عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میری نو بہنیں ہیں اور سب کے سب تین شادی شنا اور چھ کاری بہنیں گھر کے اندر ہیں انیت کرہے تو تو میں نے سوچا کہ یہ چھ کاری بچیاں تو ہی ہیں یہ ماں کی محتاج ہے کسی تجربے کار عورت کی محتاج ہے میں بچی لا تو انجیا ہننا سینا مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی اچھا نہیں لگا کہ چھ نو مہینے پہلے سے ایک اور بچی لا کے گھر میں رکھ دوں اس لیے ان ہننا مراد اننا و تسلے ہونا اس لیے میں نے ایک تجربے عورت کو لایا ہے گھر میں مقصد یہ ہے صرف مقصد یہ تھا تجربے عورت کو لانے کا انتقوم آئی کہ یہ میری بہنوں کی ذمہ داری اٹھائے گی ہماری بہنوں کو تصلے اور یہ تجربے کار بیوی ہماری جو ہے ہماری بہنوں کی صحیح تربیت کرے گی نہلانا دھلانا سنوارنا لباس کے ساری چیزیں یہ ایسی عورت کی ضرورت تھی اس لیے میں نے اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے تجربے کار عورت کو لایا کنواری کو نہیں لایا تاکہ میری بہنوں کی زندگی ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جائے جی شیم الگ رسول نے سنا بارت اللہ, لکا اللہ لکا اے جابر شاہ اگر تم نے اپنی ذہنوں کے تعلیم و تربیت اور ان کے بناؤ بھی بنانے کے لیے سبھی تربیت کے لیے ایک قدرے بے سات عورت کو لا رہا ہے تو میں دعا دیتا ہوں اللہ تیرے زندگی میں ہمیشہ چنگی برکتوں کا دروازہ کھڑو ہی اور ایسا نہیں کہ یہاں بہنوں کا کچھ ختم ہو بارہ کلو لہ تارا تیرے اندر برکتوں سے نواتے یہ میرے بھائیوں اور بہن کا مقام اور ان کی تعلیم و تربیت تھا اسی طرح کے میرے بھائیوں بہن کی تعلیم و تربیت ان کا کیا لکھنا نبی ندی رہے سراسان من آلائی بن گئی میں من آلائی بن گئی او سراسن اوخ تین ہتھا یا بن سا سو جس نے دو بچیوں کی تربیت کیا یا دو بچیاں نہیں تین بچیاں یا بچیاں نہیں اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اوخ تئن اس کے پاس دو بہنے ہیں یا تین بہنے ہیں جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کیا یا جس, جس نے اپنی دو بہنوں کی شربیت کیا اگر دو بہنوں کی تربیت کیا ہے یا دو بیٹوں کی تو سن لو انا او سر کہا دہنی تو سن لینا او میرا امت ہی جس نے اپنی دو بہنوں کی سربیت کیا ہے وہ اور میں دونوں قیامت کے لیے جنت میں ساتھ رہیں گے اس لیے میرے بھائیوں بہنوں کا بھی بڑا اونچا بھائیوں کا بھی اونچا مقام خیال رکھنا چاہیے اور ذرا خدیث سنو نوی رہے ہیں من او اختین مال کماتا ہے تجارت کرتا ہے مال کماتا ہے جو انسان اپنی بہت بیٹیوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنی آمدنی خرچ کرتا ہے او تئی بیٹیاں نہیں بلکہ دو بہنوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے یہاں تک کی ان دونوں بیٹیوں کی شادی کر کے سسرال پہنچا دیا یا ان بہنوں کی نکاح کر کے سسرال پہنچا دیا اپنے آپ سے بے نیا کر دیا آپ نے ساتھ مارا یہ میرا امتی جس نے دو بہنوں یا دو بیٹیوں کے ساتھ یہ اچھا سلو کیا ہے قیامت کے بھی ڈبل نہ کسی انسان کی کچھ پوتاوں کی بنا پر کچھ خامیوں اور کمیوں کی بنا پر جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا ہرشتے اس کو لے کر کے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کے جائیں گے تو دیکھیں گے اس کی دونوں بہنیں یا دونوں بیٹیاں جہنم کے دروازے پر کھڑیں گے کان اتار سرم لہو مرنار کانتا لہو من النار آ رہے فرمانا وہ دو بہنیں کھڑی ہوگی یا دونوں بیٹیاں کھڑی ہوگی اور کہیں گی یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے دنیا میں میری تعلیم و تربیت کیا تھا میری پرورش کیا تھا اس لیے ہم اس وقت یہاں سے نہیں ہٹیں گی دس تک رب العالمین ہماری تعلیم و تربیت کی گرکت سے ہمارے بھائی کو جہانت سے واپس کر کے جنت میں لینا تھی میری بھائیوں آج معاملات بڑے کے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ہم کی توفیق کروائے جو بیمار ہوں ان کو سفا کلیہ کرنا جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس رئیسور شیخ خلیفہ عبداللہ اور ان کے امان اور شاعر انسار کی مدد کروائے ہر پرات اللہ محفوظ رکھے اور جس ملک میں جس شہر کے اندر ہیں وہاں کے خصوصی طور شیخ سلطان ساتویں حفظ اللہ اللہ انہیں ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے ہر آنے والی بڑا کو روک لے الہ ارحد ان تمام حکام سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بڑا ہوم اور ملت کی ایسی بھلا ہو اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا خارا ہو الہ امین دنیا کے جو جتنے بھی مسلم مالک ہیں سب ہم رومان کا گہوارا بنا دے جہاں بھی جی مسلمان اکلے ہیں اللہ ان کے جان مال کی حفاظت فرما ہم میں سے ہر گنہدار کی مسرت فرما دے رب العالمین رب العالمین ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے تنادوان جتنے جھڑی جتنی لڑائیاں ہیں اللہ رب العالمین سب کو درگر فرما اور سب سے ہم تمام ساتھیوں کی مسرت فرما دے اے لاہر عالمین دہت پڑا ہوا ہے. بارش کی ضرورت ہے فصلیں سوکھ رہی ہیں باغات سے پانی کی ضرورت ہے اللہ بارش برسا کریں تیراک کر دے اللہ ماسین الغا سجن الفالطین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ برکات الشمائی. وأعظمنا من بركات العظيم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يجتبكم ورد ذكر الله تعالى اكبر